الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى خصوصا على افضل ان وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فاعوذ بالله من الشياطين الودود بسم الله الرحمن الرحيم فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا رقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا البساق فإما ممن بعد وإما فدان حتى تضع الحرب أو دارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ذاقتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ ندبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه الله وما واهو جهنم المصير وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاصبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله وَلَا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وقال جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفا إليكم وانتم لا تظلمون وقال عز وجل ويمما تخافن من قوم خيانه فامضئ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین گزشتہ تین نشستوں میں ہم نے متعالی قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کے حصہ پنجم کے درس پنجم پر گفتگو کی ہے عنوان ہے قتال سے حکم قتال تک جہاں تک اس عنوان کا تعلق ہے گفتگو اس پر مکمل ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزب بدر کے زمن میں گفتگو کا آغاز کریں اس نشست میں, میں چاہتا ہوں کہ قتال فی اللہ کے زمن میں ایک تو ابدی ضابطہ جو دیا گیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر چار میں جو نہایت اہم ہے اور جس پر پوری طرح توجہ نہ دینے کے باعث منکرین حدیث اور منکرین سنت کو خاص طور پر جو غلامی کا مسئلہ ہے اسلام میں اس پر حرف زنی کا موقع ملا ہے اور اس کے خلاف عام مسلمانوں کو انہوں نے برگشتہ کیا ہے برنگیختہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی قتال فی ربیل اللہ کے ذمن میں چار جو مستقل ہدایات ہیں ان کو بھی ہم ذرا اختصار کے ساتھ سمجھ لیں اس لیے کہ جب کہ اب تتال فی سبیل اللہ کا موضوع ہماری اس گفتگو میں شروع ہو چکا ہے تو یہ جو عملی احکام ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جائیں سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر چار یہ وہی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی آیت ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں کوئی سورہ محکمہ نازل ہو جاتی تتال کے ضمن میں لیکن جب وہ سورت نازل ہو گئی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو سکرات الموت میں ہو نزا کے عالم میں ہو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چار ہے فیضا لطیت النزیم کا فروف غربر اے مسلمانوں جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو ان کافروں سے تو مارنا ہے گردروں کا یعنی خوب ان کی گردنے مارو انہیں قتل کرو اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو یہاں پہ فضربو نہیں کہا فدر بڑھا یہ گویا کہ ایک تاکید کا اور کا اسلوب ہے اس کو مصدر کی شکل میں ڈائیں یہ تو گویا کہ اٹل قانون ہے مستقل قانون ہے جب یہ مٹ بھیڑ ہو کافروں سے پہلا کام یہ کہ گردنیں مارو حتہ یہاں تک کہ جب ان کی خوب ان کو کچل چکو خوب خوریزی کر لو ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہو فسد الوساخ تو پھر مضبوطی کے ساتھ باندھو یہ باندھنا جو ہے اسیر کر لینا جنگ کے بعد اسیران بدر کا مسئلہ بھی اب کیونکہ بدر کی گفتگو ہونے والی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اگلی نشد سے تو اس سے بات بازی ہو جائے گی کہ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیل پر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ تنقید ہوئی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بدر کے بعد ستر جو ہے قرشی ان کو قیدی بنا لیا تھا اس لیے کہ یہاں جو ہے قید کرنے کی اجازت ہے حتہ اذا خل تو منہ جبکہ خوب کفر کا زور ٹوٹ چکے ان کی کمر ٹوٹ چکے گویا کہ ان کو مسلا جا چکا ہو کچلا جا چکا ہو پھر اس کے بعد اجازت ہے اگر ان میں کوئی دمخم باقی نہیں رہا ہے اور تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اب ان میں کوئی طاقت نہیں ہے دوبارہ وہ تمہارے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہے ہیں تو پھر قیدی بنا سکتے ہو فشد الوسا اور شد کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو انہیں خوب مضبوطی کے ساتھ یہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہی ہے کسی کو اصیر بنا لینا اور اسی مضبوطی کے ساتھ بانگنے کا تسلسل ہے غلام کی شکل میں مضبوطی کے ساتھ بانگنا یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا ہے اور اس میں انہیں بھیڑوں بکروں کی طریقے سے رکھ دیا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اسے معاشرے میں تقسیم کر دیا ہے مسلمانوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا ہے غلام کی حیثیت سے رہیں گے یہ بھی در حقیقت بشد الوساق ہی پر عمل پیرا ہونے کی شکل ہے فیما ممم بادما فدان حت بوال ہر موضا رہا پھر اس کے بعد چاہو تو احسان رکھ کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیا لے کر چھوڑ دو یہاں تک جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے ڈال دے جیسے ڈگ ڈالنا کہتے ہیں کسی کو اپنا بوجھ گرا دے یہ حتیٰ تضر الحرب اوز یہ میں نے بڑی تفصیل سے سورہ محمد کا جب مسلسل درس چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تفصیل سے بحث کی ہے لیکن میں نے چاہا کہ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ شامل ہو جائے حتیٰ تضحل الحرب بہ اس کا تعلق ہے فشد البساخ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھو یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ڈگ ڈال دے جنگ ہتھیار رکھ دے یعنی یہ سمجھیے کہ ایک ہوتی حرب اور ایک ہے کوئی غزوہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایک وار ہے اور ایک بیٹلز ہے یہ بیٹل آف بدر تھی بیٹل آف بہت بیٹل آف دی ٹرنچز غزوہ آزاد یا غزوہ خندق یہ بیٹلز ہیں جنگ تو جاری ہے یہ ایک مسلسل وار تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایک طرف اور مشرقین مکہ ابتدان صرف وہی تھے بعد میں یہ ہے کہ یہود بھی اس میں شامل ہو گئے لیکن یہ فریق ثانی ہے ان کے درمیان جنگ مسلسل چل رہی ہے اس جنگوں میں در حقیقت درمیان میں لڑائیاں ہوئی ہیں یہ بیٹل آف بدر ہے بیٹل آف عود ہے یہ بیٹلز ہیں مختلف غذبات ہیں جنگ مسلسل ہے تو جب کہ جنگ بالکل ختم ہو چکی ہو یعنی دین کا غلبہ اتنا محکم ہو جائے اتنا پختہ ہو جائے کہ کفر سرے سے مغلوب ہو چکا ہو اس میں کوئی بھی اب جو ہے مقابمت کی باقی نہ رہی ہو پھر یہ ہے کہ چاہو تو انہیں فدیا لے کر چھوڑ دو اور چاہو تو انہیں احسان بھر کر چھوڑ دو یہ آیت مبارکہ چونکہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے ذرا اسی وجہ سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں حالانکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہے جن میں تقدیم و تاخیر ہے اس لیے کہ قرآن مجید اپنے ایک آہنگ کو جو اس کا ایک میوزک ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے فوتی آہنگ کے پیش نظر الفاظ کو آگے پیچھے کرتا ہے اس کی کوئی ایک ہی مثال یہ نہیں بہت سی مثالیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت سے جو ہمارے سامنے تین مرحلے آئے اے مسلمانوں جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے تو پہلا کام یہ کہ فضر بر رقاب ہوم گردنیں مارو حتہ اذا اصل تم گردنوں مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ واقعات کچل چکے ہو ان کی قوت جو ہے توڑ چکے ہو ان کا ان کے اندر سے یوں سمجھیے کہ ان کا برکس نکل چکا اور خلتمو ان کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا برکس نکل جائے پھر تم انہیں باندھو اور باندھنے کی شکل یہ ہے انہیں اسیر کرو اور یہ کہ پھر انہیں غلام بنا کر رکھو حقہ تضال ہر موضا رہا یہاں تک کہ وار ختم ہو جائے کفر کی اب طاقت جو ہے اس طرح فیصلہ کن طور پر ختم ہو چکی ہو کہ اب کسی اور بھیڑ کا کسی اور لڑائی کا امکان نظر نہ آتا ہو اما من من باد فال <فِدَعًا> اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ تمہیں آزادی دی گئی ہے کہ چاہو تمہیں سانس در کر چھوڑ دو اور چاہو تو خدا لے لو زالک اب ظالق کا لفظ اس طرح سے جب آتا ہے آیات میں تو ایمفیس کے لیے اچھی طرح نوٹ کر لو اس کو یہ ہمارا مستقل قانون ہے یہ ہمارا اب اب بھی ضابطہ ہے ظالق اللہ اور دیکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا ان کافروں سے تمہیں تکلیف نہ دیتا کہ تم میدان میں نکلو جان ہتھیلی پر رکھو سفر کی سہولتیں جھیلو جنگ میں جاؤ کسی کو زخم آئے گا کسی کی جان جائے گی یہ سب تکلیف ہم تمہیں نہ دیتے ہمیں اختیار حاصل تھا آنے واحد میں کفر کا خاتمہ کر سکتے آنے واحد میں بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے ہم کفر کا شرک کا دنیا سے پوری دنیا سے خاتمہ کر سکتے ہیں اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا وہ لاکل لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے یہ سنت ہے وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے اللہ چاہتا تو ابو جہل کا ہاتھ چھل کر دیتا اور ابو جہل حضرت سمیہ کو بھی شہید نہ کر سکتا حضرت یاسر کو بھی شہید نہ کر سکتا وہ برچہ اٹھایا تھا جب اس نے وہی کا وہی اس کا ہاتھ ویچل ہو جاتا فالج گرتا اللہ کو اختیار حاصل تھا لیکن نہیں اللہ تعالی نے چھوٹے رکھی ہے نسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کافروں کی بھی تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزمائے اور اب در حقیقت تمہارے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہے کہ ان میں کتنی کچھ جان ہے وہ اپنے عقائد باطلہ کے لیے کتنی کچھ قربانی دے سکتے تو یہ تو در حقیقت اللہ کی سنت ہے آزمائش اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا فلسفہ قرآن یہ ہے خلقل محت و حیات البل ولزم ہستی سے تو ابرا ہے تیرا امتحا ہے زندگی تو فرمایا وَلَو اللہ منهم ولكن ليبلو قُتلوا فی اللہ فلن اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا وہی ری ایشورینس ہرگیز یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے تم پر کوئی ظلم ہوگا حق تلفی ہوگی تمہاری یہ جان ساریاں تمہاری یہ سرفروشیاں تمہاری یہ جان فشانیاں رائے گا چلی جائیں گی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگی ضائع کرنے والا نہیں یہاں پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصے میں جو ایمان کے مباحث میں آیا آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں تھا ہاں وہ بردو خا عورت اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فلزینہ حاجر فی سبھی وقات لو وکوت لو و خرجو مندے آ تو وہ لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کار ہار نمایاں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے میرے دین کے لیے میری راہ میں فل لذینہ جنہوں نے ہجرت کی وہ خرجو مندے آ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے فِي سَبِيلِي میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئی وہ کاتل یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں طالب بندر سے دوم ہے سور عال عمران کے آخری رخو کی آیات یہ آیت میں نے جیسا کہ کی بہت اہم ہے ایک تو اس حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی حضور کا جو فیصلہ تھا حضرت عمر کو اس سے اختلاف تھا بروئے بدر کے بعد ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر تو یہ پھر آئیں گے ہم پر حملہ آور ہوں گے بلکہ حضرت عمر کی تو رائے یہ تھی کہ جو ہم میں سے جتنا قریبی رشتے دار ہو ان قیدیوں میں سے کسی کا وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دیا. پھر انصار میں سے حضرت سعد ابن رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی رائے یہی تھی بلکہ واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمان پکڑ رہے تھے قیدی بنا رہے تھے اور یہ چونکہ ان کے ہاں رواج چلی آ رہی تھی ابھی قانون تو آیا ہی نہیں تھا کہ کیا بنے گا ان قیدیوں کا اور کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ اور کیا مال غنیمت کا حکم آئے گا عام طور پر عرب میں یہ روایت تھا کہ جس کے حصے جو شے آ گئی جس نے جس کو پکڑ لیا وہ اس کا غلام ہو گیا جس نے جو مال جمع کر لیا وہ گویا کہ اس کا ذاتی ملکیت ہو کر مال غنیمت میں اس کا حصہ بن گیا تو اس اعتبار سے جب لوگ بجائے ان کو کافروں کو قتل کرنے کے کوشش کر رہے تھے کہ زندہ پکڑ, زندہ پکڑ لیں زندہ پکڑ لیں گے قید کر لیں گے تو ہمیں فدیہ ملے گا کوئی نہ کوئی تاوان دے کر ہی انہیں چھڑوائیں گے اگر قتل کر دیتے تو بات ختم ہو گئی ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں آئے گا تو حضرت ماض ابن حضرت سعد ابن محاذ کو حضور نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بڑی ناگواری کے ہیں حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے سعد کس وجہ سے تمہیں یہ ناگواری تو انہوں نے وہی بات اچ کی جو کہ حضرت عبر کی تھی کہ اس وقت تو ضرورت ہے کہ اس طاقت کو کچلا جائے ان کو قتل کیا جائے ان کو قیدی بنانا خلاف مسلح تھا بعد میں پھر انہی دونوں حضرات کی رائے کے مطابق پرانے مجید میں سورہ انفال کی اس آیت کا بھی ہم مطالعہ کریں گے میں نے اس لیے چاہا کہ اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آیت نازل ہوئی اور گرفت ہوئی کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا البتہ چونکہ یہاں ججمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے یہاں جو فرمایا ہے ہدا حتہ جب کہ تم انہیں خون کچل اب یہ کہ کچھ لے گئے یا نہیں گئے یہ ججمنٹ ہے یہ تو ایک رائے ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ کفر کی جو ہے اصل میں جان نکل گئی ہے اور ان کے اندر سے قوت جو ہے ختم ہو گئی اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس پر پھر یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن چونکہ ہماری طرف سے یہ اختیار آپ کو دیا جا چکا تھا اور یہ آئٹ پہلے قرآن میں نازل ہو چکی ہے لہٰذا ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے صحیح ہے اے مسلمان اور مالک غنیمت جو ہے تمہیں ملا ہے کھاؤ یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں بہرحال یہ ہے در حقیقت اب چارٹر جو ہے قتال فی سبیل اللہ کا جب بھی کوئی دعوت اسلامی کوئی انقلابی جدو جو ہو اس مرحلے میں آ جائے گی تو پہلا مرحلہ ہے ضرب الرقاب گردنوں کا مارنا ہے یہاں تک کہ برکس نکل جائے جو مقابل کی قوتیں ان کا اس کے بعد اختیار ہے کہ انہیں شند البصاف مضبوطی سے باندھ لو اور یہ باندھنا اس طریقے سے بھی ہوگا کہ آپ نے ان کو حسیر بنا لیا ہے جنگ کے موقع پر اور پھر ان کو تقسیم کر دیا ہے مسلمانوں کے غلام بن کر رہے تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا شد ہی ہے. یہاں تک کہ جب بالکل آخری فیصلہ ہو جائے کفر کی طاقت ختم وار جو ہے end, اب اختیار حاصل ہے کہ چاہو تو ویسے ہی احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو اس سے پہلے اگر یہ قدم کی اٹھایا جائے گا تو یہ گویا کے حکمت کے خلاف ہے مصلحت کے خلاف ہے یہ تو کفر کو دو دوبارہ تقویت پہنچانے والا جو ہے مسئلہ ہو جائے گا اور یہی ہوا ہے جو بھی گئے تھے بچ کر ان کی اکثریت ایک سال کے بعد آ گئی ہے اور عہد میں وہ چڑھ کر آئے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ زور شور کے ساتھ اگر ان سب کا جو ہے اس وقت جو جو حضرت عمر کی رائے تھی جو حضرت سعد نماز کی رائے تھی جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی اس پر عمل ہوا ہوتا تو یہ حوصلہ جو ہے قریش کو ایک ہی سال کے بعد دوبارہ لشکر کشی کرنے کا یہ ان کے اندر پیدا نہ ہوتا اب آئیے وہ ابدی ہدایات سب سے پہلی ہدایت یہ آیت ایک پہلے ہماری سابقہ رشس میں آ بھی چکی ہے یہ اب سورہ انفال کی آیت ہے یا کفر ضح پن اہل ایمان جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے لشکر کشی کی صورت میں اس لفظ کو اچھی طرح سمجھیے زخم کسے کہتے ہیں دو قسم کی جنگیں دنیا میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اور عرب تو در حقیقت پہلی ہی قسم کی جنگ کے عادی تھے چھاپا مار جنگ ہٹ اینڈ رن حملہ کرو نقصان پہنچاؤ لوٹ مار کرو بھاگ جاؤ یہ ان کا گویا کہ یہ تو ان کا پیشہ تھا غارت گری کرنا لوٹ مار کرنا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے جتنے قتل کر سکتا ہے قتل کرتا ہے باقی بھاگ جاتا ہے وہ جم کر باقاعدہ صف بندی کر کے اہتمام کے ساتھ جنگ کرنا یہ دوسری بات ہے تو چھاپے مار جنگ کو یہاں ایکسکلوڈ کیا گیا زحفن کہتے ہیں باقاعدہ لشکر کشی فوج کشی اس لیے کہ زحف کے لفظی معنی ہے بڑی سست رفتاری سے چلنا گھسٹ گھسٹ کر چلنا اس لیے کہ جب لشکر موو کرتا ہے تو اس کی رفتار تیز نہیں ہوتی چھاپا مار جنگ میں تو اصل فیصلہ کنشہ ہی تیز رفتاری ہے برق رفتاری کے ساتھ جائیے حملہ کیجیے اور برق رفتاری کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ آئی یہی چھاپا مار جن تھی کہ جس نے روس جیسی سپر پاور جو ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس لیے کہ ٹرین بھی در حقیقت افغانستان کا اس کے لیے بہت موافق تھا اور افغان جو ہے اس کے بہت ماہد تھے تو چھاپا مار مارجن کا مسئلہ اور ہے لیکن جب آپ فوج کشی کر رہے ہیں لشکر لے کر چل رہے تو لشکر کے ساتھ تو ظاہر بات ہے ساز و سامان بھی ہے اس کی فارمیشن ہے کوئی تیز چلنے والا ہے اسے بھی ساتھ دینا پڑے گا لشکر کا تو لشکر تو آہستہ موو کرتا ہے اس لیے لفظ زحف کہتے ہیں جب باقاعدہ فوج کشی ہو جب اس صورت میں تمہارا مقابلہ ہو جائے فلات و الو تو اب انہیں پیٹھ دکھانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے مت انہیں پیٹھ دکھانا اب جمے رہو یا جان جائے اور یا فتح نصیب ہو اس کے سوا تیسرا الٹرنیٹو تمہارے سامنے کبھی نہ آئے فلا و الو اب دیکھیے یہاں پر کے لفظ نے سارا فرق جو ہے پیدا کر دیا اس لیے کہ چھاپا بار جنگ میں تو آپ نے حملہ کیا اور بھاگے وہ تو دکھانی ہی دکھانی ہے لیکن زحفن کی صورت میں جبکہ فوج کشی ہے لشکر کشی ہے باقاعدہ جنگ ہے سب بندی کے ساتھ فلاح تو التبا تو انہیں پیٹ مت دکھاؤ مت موڑو اپنی کمرے ان کے سامنے یعنی یہ جب آدمی دوڑتا ہے بھاگتا ہے کسی میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پیٹ موڑ کا بھاگتا ہے وہ من یو ووم اور سن لو کہ جو کوئی بھی اس دن ان کے سامنے اپنی پیٹ کرے گا پیٹ موڑے گا چل دو اس میں اس سے مستثنا کی گئی متحر فن اور سوائے اس کے کہ یا تو پیترا بدلنا مقصود ہو اب دو اشخاص لڑ رہے ہیں تلوار سے فرض کیجئے تو بسا اوقات ایک آدمی پیچھے ہٹتا ہے ذرا لیکن وہ پیترا بدلنے کے لیے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھاگ رہا ہے بلکہ یہ کہ اس نے اس وقت جو ہے اپنے وار کے لیے کوئی اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کسی اور طرف سے داو لگانے کے لیے اس نے کوئی پیتلا بدلا ہے تو متحر حرف کہتے کنارہ کنارے پر ہو جانا یہ ہے کہ اپنے وار مقابل کے وار کو بچانے کے لیے کنیکٹرا جانا اللہ متحر فن لے کے تعلیم او متحر علاق ایک دوسری شکل مستثنا ہوگی اگر اپنے کسی اور لشکر کی طرف پہنچنا ہو معلوم ہو گیا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ بہت ان ایکول ہو گیا ہے بہت بڑا لشکر سامنے آ ہے ہماری تعداد یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں فقہا کا کیا ہے ہماری تعداد بالکل ہی کسی درجے میں مناسبت نہیں رکھتی مقابلے کی اب جس کو آپ ریٹریٹ کہتے ہیں آرڈرلی ریٹریٹ تاکہ پیچھے جو آپ کا لشکر ہے پیچھے بڑا کیمپ ہے اس کے ساتھ مل جائے اس کو بھی مستثنا کیا گیا متحد علاق اپنی کسی اور جماعت اپنی کسی اور جمعیت کی طرف جا کر ان سے مل جانے کے لیے اگر کوئی پشپائی اختیار کی ہو یہ آرڈرلی لٹری جس کو کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں ان دونوں کے سوا اگر کسی نے پیٹ دکھائی اور وہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا فقت باب من اللہ تو وہ تو اللہ کا غضب لے کر لوٹا ہے ببا واہ جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بیسل مسیح اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اس آیت کے حوالے سے ایک بات تو وہ نوٹ کر دیجیے جو میں نے ہجرت کے ذمن میں ارد کی تھی کسی گزشتہ نشست میں کہ ہجرت بھی فرار نہیں تھا یہ مستشرقین اور مغربی جو سیرت نگار ہیں یہ فلائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ یعنی مدینہ کی طرف فرار اختیار کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا سٹل انداز ہے حرف زنی کا اور تانا دینے کا اور یہ بڑے اس طرح کے سٹل انداز میں ہمارے جو عام لیڈر ہے عام پڑھنے والا ہے نوجوان ہے تعلیم یافتہ ہے تو اس کے ذہن کے اوپر جو ہے بالکل انکانشلی اس کے ذہن کے اوپر ایک امپریشن ڈالتے ہیں وہ فلائٹ نہیں وہ بھی یہی تھا کہ ایک شیاح ایک جماعت ایک جمعیت اب مدینے کے اندر اللہ نے فراہ، فراہم کر دی اب اس مورچے کی طرف جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اہل ایمان تاکہ وہاں سے لانچ کرے اب اپنی تحریک جو ہے اپنی انقلابی جد و جو, جو ہے اس کے لیے بیس اللہ نے عطا کیا ہے وہاں جانا ہے بھاگنا نہیں ہے فرار نہیں ہے فلائٹ نہیں ہے ہجرت نہیں ہے اور م...